ارے colnames دو دراو ثلاثہ میں سماع قبل وضو و سلام شاری منا کہنا তাহার استعمال باقبل وضو و دارو کا دین انتساب دے ابا جت مقام جائز ابن حبیب مالکی تو دے ابو صلاحہ مسند دار ہے جب بھی شرط کا قبل و صلاۃ جانا جائز نہ قبل و صلاۃ کے بعد اطلاع مسئلے نے جانو کر دی ابا جو مشتہ کرتا قبل و صلاۃ امام علیہ الصلوۃ والسلام شرط تھا کہ قبل و صلاۃ منع بنا ہو مان concentrated حریส kidnapped. پاشل رفحüd جائز ہے 빼ünٕے لوگ باش بعد ذریق chiy persons اور ہمجھناں گئی کہ Clone Boon cu boon stripes محقا بور ذریق keyed قبل خودود سلاح ثم چلات رفح reservation بعد ذریق چلات رفح バاندر کو جائز ہے même کبل کمات بورار رفح سے قبل خودود سلاح ہے بعد ذریقہ جائز ہے لنہقدر امان قید لیکن امهم رسول صلب سے اتباس جب <سؤال> نکلاتے اللہ علیہ وسلم شابہ عجل میں معجلتا ہے انسی کی صلاح راشید بسن انتر احنام کی وجود دمستقل بیئی تکم بائی معجلل وجود سے لئے دا وقت آقاتنا تا قبر رازیب کو رہے قبیعید الناس خاص دا رب السلام صلی اللہ علیہ وسلم ان اوضاء لہا مبیند شکریہد الناس پل اصواب کی بدو صلاح راشید اوضاء اللہ علیہ وسلم باری محمود دا جبکہ بے حق نتاکن چی مدا کہتے حضور صرا جناب دارا رشید ہیں نانا تنظیم ہیلہ نقلا کی سیاب مرات بلیوا تعالی رحمت صلی اللہ علیہ دا کا اجازت اللہ تعالی و تعالی کا نے مقائد واسطہ نبی سے مقدمہ نامی اعزاز ختم صرا سم کلفتی فی رہا لقست الخصومت نانا تنظیم رضی و جن آخنا اپنے سلسل <سؤال> تقراب ملادی اوغید کی فرقید قضا فرحاصل دارا ہے ترمیل احترین جواب شکر فیمسان شای کشمیر اللہ ذنباری کی فرقید ذکر کیا ہم اپنی چیزی کیا فکر صورت لئی یو بشت الخقہ میں قبل کی کے بعد بزو صلاحی اپنی اتفاق جائز لے ایمید صلاح سے بھی او آخنا بھی نہیں آخنات سسنا رے دینا چ کہ دام ناجائز دے گا قبر مدو صلاح قبال مدو صلاحی دلیل دخواہ ان بیائم مشرطی من کردے شارید بیائم شرطی نزید دام مستصلا شک نزید لاک صورت خواب شک کہ فصلتی دام شرط القطع بھی شرط ترکوی دے باغ بیوی مستانو آمستان یا بداوی یا بزد آفرین قوم دا بکنی نزید دام قبر مدو صلاح من دے بعد مدو صلاح جائز دے حاضر خان اکثر عیموں تی انتصاد تیمہ سکرے دی او اطلاف سرک قصیر نکو دی دشترات او ناظر نکو دی حمد دی حدیث پر قصیر نکو کو کار دا حدیث معمول پیش و منطوقت ان انت لحنات بنا کنی بانی نحان قدوم السلاح انہیں اطلاف چیم خیر در طلب او دقاتی نوی انہیں قادم قدوم السلاح جائز دی سنچ مغوند حدیث دی او قبر قدوم سلاح مانے لک دو جنر شاہد شاہد شاہد شمیر احمد بیدی کرکی وہ دارے مستقل قادر خان اتصاب ہوئی لات ساری المشاہ اما مستقل ساری المشاہ تولا اتصاب با اطلاق الہدا خواشید ناری کی نینا جدا نجل دوہ مستقل حدائی نہیں کرکی اولا اتصاب با اطلاق الہدا حدائی کی مطلب کو ذکر کرکی چیم بیش شد اور چیم اطلاق دا مقتقل جائز ہو انہا قبل کو دل سرا بازو قبر سے جائز اور نہاری <تضبعا> جو اسام اس مرد دماغا اسماؤ الامراز دی دمیو سکارک میوز دماغا مرد درسلی مراز مرد درسلی خوشان مرد درسلی دا آغاد دمی احتجور بیها دا فطول دی بودی مرد درسلی دی مشترین و تحلیل مشکاو کدی مانی جنگلی کو یا مشرفارا دبائی دی مشتری انتبا انبار میں خلک رید لائد کی امیان آمار خلک رید خوش باشر دماغا مرد درسلی درسلی جن لما مسلط قلنا انه umat وان نسرج جات کے فرمایا لا ما بکرثوي و وniki meme wishkawi karelni ke band ke ne me kharsawi hone ke muharzan sar kitabam jilan ninda gal hain to hamar aap maqam khane mein kee ke mai un che kharsawi to woh un ke kharsawi mai mara keene me kee ke tasun salat ab ta haqat aur sabr be khat mein tumhe woh ke me woh zara ta ke zahur salah rashid me usay ko ghurur de ساتھ میں بعض ارضی چتا دانو دمنو گڑویا کا ٹیگڑی اور بعض اس کو لے کے باکی ہے اور ارام نھا ذات اتے و سلام محمد و تاسو حتا دو سلام و ثوات اور دا کلمہ شوراتی نو کہ جے میں تہانوں جواب نہیں کردا تے لاش تے تنزیلہ بہیشت میں مشورے با نے یتیر پہا بکتے ہوسومتے بات پڑھنی بڑا واہ پڑھنی پڑی کہ نے ویدہ Polres میں کی حق تا تا سریا سرما کتنی پیرونی سیاسر پیرونی اذا دیو کی جو ہو ترج رضادی داو قاتل ہے جہن کو قتل کلی وغاذا جناي مقابلا قرانا قرانا ما دي كابلا ما دي كان انا رسول الله انتبات انتبات كما ترى كما ترى قد ہوا۔ قد ہوا۔ يقول ترمز بكلاش اور ابو عبد الله يعني اپ تزمانه في تمر وغاذا جنا متدد ما من اليمين قالت انا قبل ان نلقى انڈر دوست دوسرا تھا ماخسرہ مبارک جلالت کی رب و صدا ہے نا اللہ اکبر یعنی ذی ل یوسمل اللہ امرات نے سمجھ لی رذ صاحب یہاں پتہ سمر اللہ نے قطعیت وصراحہ باہ بار اللہ سمر اللہ کہند رب اللہ نے خدیجہ رضی اللہ کی مراد لکے اصل اللہ قد لے صاحبِ قباب عوض عزیب آفر لگر گئی صاحبِ قباب کے بے حکم دے بے عصر مرات ہو اندکے بے اصل دے یا اللہ لقبر دل صلح یو عشقات حافظ مہندہو آلہ دی ازا لکھل مرات عصر اللہ قرشی درستہ باق قبارہ دے قبارہ دے بے اللہ بے عشتی ہی من باع لقلن خطوب بلد امرضن بزرعتا ہی ان دائمی سے تقراب لازمی ہی آئے لیکن بلک سلاس کرسے جزین مراد دعون لقل بالأسر نزے مرکل سورا لقل مراد لے انسان سی صحبی قبا کیوں او بچین مراد بیعو قصر لقل چین بینا قبر او دو سلاس مارد ونید جز لیقر زین فاہی جو اب اب بذول صلاحا بھی دلیل دے دارنگرسہ دیکھر کریز کو متل حدیث کی نحا انتیار سمر حتی یبن صلاحا وعن النقل حتی تل ہوا عن نقلی تل ہوا کو شجرات کی را دی کب سمرات کی را دی یہ دا سیاد لحدیث سیاد دا در جمید را دیمانا کی تیر نقل مراد اصر نقل دی مراد دی اگر وہ دو صلاح و تذیر چلازی با سمرات ہو رہا دی پہ آن لخل <سؤال> کی نہ رہتی بلتا مخی ترجمہ آبا باب بے استعمار قبل دوان صلاحا اور دوان بے اتنا ترجمہ سمر نخل کی اوجہ تھی احتمام ترجمہ تھی با حادیث کی احتمام رہ گلے دی حادیث کی امدار رہ گلے دی یونہاں بے سمر حتی یونہاں بے آن لخل حتی کی ذکر پس و پس دی و العرب کی دن کے با جگہ دافع کافی عالم این کڑے ما بیان خلقنا کتاب جواب انتقادات رانی را لازم کی شدت کی خراب نا نا امام نے عائنے کے اختلاف سے جو دے بیع النخل ایک بار اصل صنفت جو بیع ثمرات النخل فقط جو بیع النخل مع الثمرات حافظہ کی حضور السلام چھتنے نباغو بیع النخل کے ایک بار بیذور الثمرات اور کو بیع الثمرات کی وہ بیع مت نسبایک وضو و صلاۃ کرتے حضرت مراد بیع النخل مع الثمرات ہے لہذا صداقہ ایک بار الثمرات اور تکرار کا اعتراض نہیں کی یہ جواب جنہوں نے تکرار لازم نہیں کیا اگر تو دیکھیں تم تو ذاتی کہ اثر لمراض ہر دیر سے کہ مراد اس میں حجرات جو طالب علم ہیں دوسرے طریقے سید تفسین دا عالم الیہ علی حضرات نا آدم سیندی ترجمہ ہے کہ ذو تحقیق سیندی مرا بار بار نہ یعنی میں سبحان اللہ کہ سب الایذو عام نے عام نے عنی النبی <سؤال> صلی اللہ علیہ وسلم انہو آران بیس سمری حق عبد و صلاحہ نور تحریکات مضائب تیر شوید منکرین فیلے صندقات سغر و زمینونا دو صلاح راجی وعنی نقض انعان سمری نقض لا ذکر در خواب و عدل عام خصوصا در سبر اللہ حق نا حق نا فض ہوا شاد و فقیش اقین و مائد انخوا قارت و حماد و صفار قارت و عبداللہ دا اکثر نسول کی رسول کی موجود ہم شروع کرتے ہیں ہم اس ہونے کے موجودگی نہایت ہی مقصد دار ہے حالان ترجمہ مقصد قالوا عبد الله كتب انا عالم بن منصور الا اني لم اذهب هذا حدیثانو باب فاری مالک لیے حدیث مالك بن منصور سے وارد حدیث جماع درند نکلے اصطلاح جماع مالك بن منصور و شیوخ جماع فاری نے اگر نماغنہ حدیث کیری نماز شو بنا دے فضا حدیث میں ذات نے لکھے علیم و قداری دا حدیث ماذ ذات کے پر خواص دمگیری بارے طالب نے حسین دے کہ کیدی مطلب پہنے تما دمگیری رات ذکر کرو انور حدیث ماذ نکری دے شو بنا دے تو جواب حدیث الا حدیث ماذ ذات نے پر خواص دے طالب نے حسب دمگیری میری مختو سراہنا سو آتا آپ حلاق قبل قال ابدا کہ دوست سنی برابر ہے ارام انہیں دیر بتانو پڑے مناسبۃن فذی مقام کنے مما تناسب ذی صلاح کے بما یا فضح حضکم ما لا فیھا یعنی غالبا حرکت سے قبل رضوی صلاح کے کہ جہالا قرائش پر سوچے سے اندر فرح حق کا اخذ مشرے حضرت علاقت کی ظاہ جی جی مثلا فدی کی شری کی جری مبیع حالات سے لگا سمجھ میں کے قبل کا قین ارداد مبیع حالات سپور دے, دے, را دے کر سرا دے معلط کر ساتھ کا و احناسی کرکی چپاد بدو صلاح سے کرا لیوشی او خبزہوشی او کافا جائحہ فران و ندادو مشتری حراکی کی سمن فضل آزمی گی اگر کمروات چی سفوت تیر ترمیزی او زہود کرا دی نا محمول لے و قبر بدو لقدار و دال لب دیوان دال سمن رجال سن سوقوت الجائحہ نا محمود دے فقبل بدو صلاح محمود کو دے روات زدت فکم سوقوت قبل بدو صلاح دے چدا زمان زمان دبائی کے حلا امام توحامی صداح پس کی جب بس دو بدو صلاح نبیرائی شے سوقود را شہ ساتھ جی یہ سڑی باغون آگی سیو اوہا حلاق شبہ فسرہ علیہ دینو دینو قردی فدیر شے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تصدقو سپود ناجی شو شخص کر دیا جانا نور انتظار ہو گئی اگر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا الحجبت نهی کہ قبر ابو ذر السلام علاکات کی حرکت پس ابو ذر السلام نہ دیولا بر کر غالبا بعد ابو ذر السلام امنی لاظتنا قبر اللہ ثورا سمجھ آپ دیو تھا صاحب معزز نے بلایا مجھے بچایا کیا رقم ہے واس کیا آرام سے رقم ہے واس کیا دی یہ راضو کام الاجرین <سؤال> جن کی بعد روا بھی کرلی چھنی بیزرسرم شیواو سے گٹھیوک نو دا پھر شرطاں Okay. سمن سی اللہ اللہ سے بہتر ہم سے کاءم مؤجل دے بازار کے سامان مؤجل دے فدیق مجاہد شاہ تراث فضیلت حاصل کریں عمر کو ترجمہ کی کوئی عارض نہ دے اشراق عام من یہودین الای دین اعمال اشراق دے جائے اسلام معاملات یہودی سمجھائے چلا کامدار کے ان صلاح مال قادر ضرورت میں لا و انجام جائے شاہ اور انهو ذلعو بابا نجار کا تن میتا اور یاد رکھیں ان ما طریقۃ حسن دار طریقہ کرا نور کئی فزیادت طرف آیا فایبانی بلکہ دارندگی کا جلو قدرائے مخرجی کی بات ہے فدراہی تو تحسین دا أجريد و اجريد و اجريد و اجريد و جیدو کجلو پردیو کجلو وانی اللہ او حا دیکھم مقصد حاصل کیجری بدراہ بدراہ میں کباب نہیں تر مقصود ما کے حکم دا حرام ہو حکم دا شہر مقصود یو دے ایسا فا ترکی بیلوانی بیلوانی دا حکم رہا ہے اول ترکیس رہا سود دا حرام دا او پا دیام ترکیس رہا سود دا حلال دا سود نویستا دا معلوم ہے کہ تفضیل دا حکم رہا ہے وانا بی ورائرہ تاما رسول اللہ فرسان انسان مدر رجینا وطاق ذرا فجر والی سامن خالک ربی اللہ کماں ہرکل کماں ہے ہرکل کماں ہے ہرکل من ھذہ الجانب من ھذہ الجیدنا تو صائن بانی چکم گڑوڑی وہ صائب سر نطاق لا تصدقی خالک ربی اللہ کماں تاں جوئی دا ادد ترقیدا جمع بضرایم ہر سے کا ہر سکھا گڑبڑی جمنیہ اب اپنے کے لئے قبض اس لکھر جراوری لاب کی دے قبض و ملبع و مرحبت کے اون طریقے کی دنشتر ہے اللہ مرحبت کے لئے انہوں نے اکثر اصول کی نشتر ہے انہوں نے راہ دے بارے کیسے دے بھیجے انہوں نے باقی مضون کیسے دے انہوں نے دنشتر ہے او مرحبت کے لئے اپنے ازر دےنا باب و ملبع انا خلاں او غرضا مضلوعاں جو من با نہ رت مشہور نہ کمرے سے محفل تہ حالات دے مافل تالت مرات حالات مختلف ہی حالات بری کی مختلف بازدار دیگر نہ پپر بالدان دیگر کیوا بدل تشقیق لشکو فو لکھے کجور راشیو لگا نر کجور ہوا اور دوردی بدن سے بروہ ترتے ہیں لازمی ہے کہ بس مقامہ کا تو براہ اللہ کو یہ ٹھیک کر پڑے گا جو کل ہوا کو دربا نے بے تابی تجربہ سعود نورند نشی جواب دربا نے ہوا کو دربا نے تشقیق راشی اور سبب تو وجود ذریعے سرا اور کو چہ دلایا وہ کو بری حد پورا سچ دلایا حد ذکر کرو قریب اللہ جی بس ابھی کہنے وجہ اتنا وہ دعہ منع کر لا تاب کی فطرتیں کی او قلق اللہ تشقیق نمذرت نوی دا حواب و ذرعبان تشقیق راشی او بے حقور او ریح دا ذکور دا غی حبوب راشی بایتی نوزی علی نوازی تشقیق راشی از منگ شیو غنا شیخ الادیس رحمت نویل منگ مدینہ کی روان زواس برمار گرے او دا حجم مسند باق سڑے ہو اللہ کی قول سو نور نور سکنون سر دست نور زوان تعبیر کے مدروہ ہم دے پچا قسمہ پچھ پھسل والا ہے مجھے پھسل والا دے قتل کرنا لا پھسل والا چارے دے بھائی نے کی میں شریرے او دے اجارتن چا بنا دے سیدت فاعات بابانات دے کو بتاوی اسلام او اخذ اجارتن او اخذ یہ واغ سرت میں کبھی جارہ باڑے او پچھ بک والا نے میں پھسل والا نے واغ سرت میں کبھی جارہ باڑے دار پھسل بیل چارے زمین کے وارادے کہ دی سرا چی کلا دائمًا سراثو چہ طلب تابعین نمشتریی مکوم بنا امرتے اباض التابعیہ چلی دبائی نے کذا من تب حدیث سے اباض التابعیہ دادبائی نے دامن تب حدیث سے اور و اشراق ماناولے جو بحث ہے اشراق کا اصول نو میں جو وہ نہیں سننے میں وہ قبل دی. منطوق لکن معتبر یہ کا ذکر کہ جو موہ پنلی مذہب نے لہلہ بنیں پڑے دا زیدان جدید چدد کی تعبیر نہ مراد تعبیر حق قتل نے ہے حدیث ان اخلاق سے کہ قبل ظهور دے بعض بعد ظهور دے ذات باہری او قبل ظهور دے مشتری نہیں نور کا تعبیر سے ظهور اعتبار ہے حسین دار اسلامی ایمی کوئنے کی نوی ظاہری شوی او آقا دو شو او بات لگنے ظاہر آرہے ہیں آقا تو آقی دانو تشکر شاوید دا مشتری دی او قرش زہور دا آرہے ہیں آقا تو آقا پہوارا شو او ذکر اونہ شو نتابے دو آقا فملک را خدری دبائی فملکی خبر زہور دا آرہی زہور فملک مشتری دا آرہے ہیں دا آرہے شو او بس زہور چاکل وارش شدہ باؤ زہوری تعبر سے منسوخ شو. اذا جا نسل رہے بطر رہے ہیں نظری مصر پشک جائے میں سلاسا منطوق اور مقوم دارا معمول پی دبائی اور قبلت تابیر دمشتری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانان دا دا کی مجموعی دل اخلاق و سمرات بانی ابا پہنفا با لکہ بازت تابیر دبائی دی قبلت تابیر دبائی دی شو؟ کی عند شو؟ شو؟ لیکن دا دا جواب ظہور ظہور بے مغہ معمول ظہور باد ظہور ظہور چاہے نہاری سریکر آدھر سے جاری مصرح جن سڑی کی جارہ فضمت کا وقت اور فصل <سؤال> پہ گوالار لینے فصل سے چارہ جارہ کے دو مالک دے حدیث کے دے ذکر نشت دے رجوع سالس ذکر حکم نشت دے افضا مصطفیٰت دے نماز و خنہ خیاس پارے بارے دے سن کے پر دے مختصورت ہے زبائے ہو مالک تعبیر ہو فصل دارگی آر فصل چپوے والار لیلہ جن کی پہ ملت کے را خطرے رہ زبائی دے مالک د دماغ تین جا رہا ہے ہے پاسے لگا اندرہ رہا اللہ نے کا اجارہ حل صحیح کی کی خالی اور کلی چے کے مشتمل پاریمانی اجارہ نے کی کی سر دے رہا ہے شت اجارہ خالی اجارہ کو پاسے خالی جو زر خالی والے تو کہیں نا سرود مالک نار اور ذات زویرہ قودا بیان الاجزاب بیان الانتباہ عالم یانی ذکر کرنے دے بغیر کہ بھئی نہ دیر حل کی چھ پیری دا فلانے فلانے دعوی کی لیکن نہ جہاب دی غرتن نے کہیں تے باوض شرح حافظ نے نہ حافظ تحقیق جہاب نے گرے تحقیق نہ چلا اجزاب میں ذکر کرو اور عالی متان قودا انتباہ قودا تذالک ذمار و نعمتے مارا رہا بھی انکار سید ہمیں اللہ ان کا ربیل سے پھمینے ابن شیطان اب تو مالا لاقصرے اور دا کرنا قسم کی قسم کی تصویر کی لگا قبضہ کر دی پر ہیں تو یہ بولتے ہیں لاث اور بول لاپنے نول بابو حکم حق من باالا کر قدو قدرت مارا رہا حکم دار دا کا داتا چاگی داتا سم دیو کی حکم اسرے حکم تسجیدی کر اپ کا کلو کرا او حضر مضاق حکم دعا قد کے چاہتا کہ بعد اخزان خضغفیرت او اردن مذہباتن او بیجارتن نداغی تفسیر ذکر شد ماندی ان ان اپنی مولا ہے اپنی عمر تنسیز پر تحجیز ہونے کن کمی کجوری چکھر سکتے ہیں خضغفیرت او ثابیر شد تابیر تحجیر ذکر شد تک وہ دیر ضمانت کرے سمرا تو ذکر سمرا کو بتا کر کے لیے صرف ایک ایجاد باب نظر کو پس اول الدین رضی اپنا ابارہ انداد بھائی نے میں میں عاشر چاہتا میں کہ بھائی دے وکال کر اپ والحرص دار جو والحرص داور تو سمرا کو بتا کر کے بتا تو میرا اولاد جیسے لیے وقالا کلامو اوا اور ذکر نماذ ہے شری نماز دوبارہ کمشری نماز دوبارہ فرمال مالک انور رات کی تلقین سر ہے نماز دوبارہ ایمان میں تھا چاہت مالک نہیں مل رہی ہے تقریبا حد کی بے تمام حضور راجیش مالک لے کر دی لے قسم کرے جمهور مسجد مالک کی مالک کر دی ابے تو بری مسجد میں کرے گا جن فرض سے صاف مل کی میں سید ہے سید ہے تم کی مالک کر دی سید ہے تو نمی ذکر کرے کہ ذکر کرے تم مالا ولا جن سے صدا مالہ بے تدبر یہ شریف حدیث جبال جبان ہے وہاں موجود مجذور مجذور ہے مجذور ہے باتیں والا حرف ظاہر ہے عمر حرف دار جگہوں حرف ذکر ملک حرف سے باقصر ولاڑی حرف دبائے الا کرت ماذ مشی نہ مگر الا کرمک تقنور واچ ذات تشتا سنمانو نا بینہ اور علیہ الصلوۃ نے تو سمرا تو دعوت اور حرف مگر را <تشتر> کی کی متام مشترین ذکر کی بہین دعقتعقاد اعقاد واعل کے اذا منا کرو ور ظاہر نام علی بی کے پر اشتراک سے وابستہ ہے اذا باب الموصوف پر شرط نہیں چلامی مورتی وہ مذا ابو حدیث کے خلاف ہے نہ ہیں مشتل بے بے شتین کو مر کرے گا نے خصوص ذمیوں پر نفس شرط نہ اذا خصوص ذمیوں پر نفس شرط ذو کی لا بنا ہے مشتل بلکہ اشتراک مراد ذکرو فی عین العقل اشتراک مراد ممتا ہیندر کی مشتری دوارا دی میں اونرا پہیں دا قطیا قط وارتے داڑ مانکی او ماں کرے کان نکائلا او یا تاں پتہ نہ دا تاں لائک انا میں نیو نہ رکھلا نہ رسی واسن کریں مذاودنا تے ایہہ ہمارا ہوے کی ولادی نی تو امی پاپاں بانچ کیل پھ کے سر دے زکر دی پڑھی مقداروں دیوری چھ فدی کے زرے ملگن نظری دامانا راکتا پتیدہ پسنہ ادری من غرمتا رسلاب آخر دام دی جملے دی بیعت مذابرا را دے یلی بیعود زرائی بل دا وہ مذابرا کی دام داخل دا مہا <تصفح> <تصفح> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ مذابرا او مذابرا کی دار رول افرادی بیعود زرائی برحیم دستاقیہ بیعود قرمی بل زبیبہ دان کی بیعود سمر علا ربی تمر دار رول صلی مذاب ایا بیا سمرحاتے ای ہی یہ ختم کی میید با ان کانن کے تجربے باغ کے تمرین فکر باغ کوئی سبق ہے بارے جذبی باغ بجولت مری راس راس مرا بجور وا کا پکن بارے تبی تری جو کہ تو بیان و ان کان اور مناف دو انغوری نا یمیو بھی ذبی ما باغ اور ختم کے روز کے بارے کی جدا اٹھ کی گیا ہو وچنے لازم نماز کی بھیج رات شمار تیار رات نماز کے لا تھا ساتھ یتوب سکتے دعا منا لے اذنی وحین کانت انا اعاذت کلی متوا فردی جملہ ضرورت ابو شریبی فطر دعی یوم کیر اند ابو ظبرہ کی داور فکنس دعا بارے لہ جذاب جہات پس تیار دائیں طرف دھنال داری کے کل ہی جھولے مرگے خوف میں مغبر کے زلالہ عام دربین نے ی زبیب سوار یقینی ادب بھی